اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ و میل ہل واش دل ہل ہولا شری کل واشد نو رسو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بِهِ والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا کتاب وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله سدری ویلی امری وحل تم ملے سوحان کلا ملنا کم تلالی میپ دب مدا شاط دہ دور افا امن اهل القرى ان ياتيهم باؤ سنا بياتم وهم نائمون افا امن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا وهم يلعبون افا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون پران مجید قرآن حمید میں اللہ رک العزرت نے ایک عام سا لوگوں کو پیغام دیا اور یہ بتایا کہ کیا لوگ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں بستی والے اور علاقے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اف امینا احل القرا بسونا بسونا بیات نا امون کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور وہ اس طرح سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب نہیں آ سکتا وہ ہمارے عذاب سے رات کو جب وہ سوئے ہوئے ہوں یا عام حالات میں جب وہ بے خبر ہوں اور وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آ سکتی کیا لوگ اللہ کے عذاب سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں اف امینا احل کیا بستی والے اور علاقے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس چاشت کے وقت ایات یا ہنگا چاشت کے وقت یا ایسے موقع پر جب وہ اپنے معاملات کے اندر مصروف ہوں انہیں ذرہ برابر بھی یہ گمان نہ ہو کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا اچانک مسئلہ ہو سکتا ہے معنی یہ ہے کہ اگر اہل ایمان صحیح معنی کے اندر اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے تو انہیں ہمیشہ اس بات کا خوف اور خدشہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اس کی پکڑ آ سکتا ہے اس نے فرمایا کہ ولو انا حل الورا آمنو اگر یہ لوگ ایمان لائے و اور تقوا اختیار کرے لفتح نلیہم برکا طمن سما تو ہم آسمان کے دروازوں کو کھول دیں گے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے لفتح الم برکا طمنسما اور آسمان سے اللہ کی رحمت کے نزول کے سبب ان پر اتنے انعامات کی بارش کریں گے تو ان کے وحم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ولا کن کس زبو فاخد نہ ہوں بیما لیکن انہوں نے جھٹلایا اور پھر ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب پکڑ لیا پھر آگے فرمایا کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب امن میں ہے اللہ کے طرف سے جو اس طرح کی پکڑ ہے یہ کسی بھی وقت آ ہے فرمایا کہ وہ کما لگنا منقریت پیغمبر ہم نے کتنی ہی بستیاں صفائی ہستی سے مٹا دی جب وہاں کے رہنے والوں نے یہ سمجھا کہ بس اب ہمیں تو کوئی آنچ نہیں آ سکتی پھر ایسے اللہ کا آداب آیا کہ وہ صفائی ہستی پر نشان عبرت بن گئے اس لیے پہلے ایمان کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ وہ اللہ کی معاشیت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے بچے آپ یہ مت سمجھیے کہ جتنے عذابات ہیں وہ کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی سے جو مرضی آئے کرے اور جو گناہ چاہے کرے اسے کوئی پکڑنے والا نہیں قرآن مجید کا اسلوب اور دعوتی انداز یہ ہے کہ قرآن مجید نے وراثت کے مسائل کو جب ذکر کیا تو وراثت کے مسائل کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا دل کا حدود اللہ یہ جو وراثت کے مسائل ہیں یہ اللہ کی بیان کردہ حد ہیں یعنی بیٹے کا اتنا حصہ ہے بیٹی کا اتنا ہے ماں باپ کا اتنا ہے بھائی بہنوں کے اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور باپ کے نہ ہونے کی صورت میں یہ صورت حال ہے یہ ساری چیزیں بیان کی بیوی کا اتنا حصہ ہے شوہر کا اتنا حصہ ہے اور سب کو بیان کرنے کے بعد فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جو ان حدوں سے تجاوز کرتا ہے جو ان ہدوں کی پاسداری نہیں کرتا اپنی منمانی کرتا ہے اپنی مرضی چلاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اس کو ایک ایسی آگ میں جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے یہ عذاب کا تعلق یہ نہیں ہے کہ عذاب صرف کفار کے لیے ہے. اگر ایک مسلمان مسلمان ہونے کے باوجود شریعت کو بالائے طاق رکھ کر احکام شریعت کا کی تجیاں بکھیرتا رہے منوانی طور پر شریعت پر عمل کرتا ہے جو چیز صحیح لگے جتنی اس کے مردی کے موافق ہو اس پر عمل کرے اور جہاں اس کی خواہشات سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہو تو اسے چھوڑ دے یہ شریعت پر عمل کا اسلوب نہیں ہے اس لیے ایک روایت جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدعا میں ذکر کی ہے اور اس روایت کے کچھ اور ترخ بھی ہیں اگرچہ وہ روایت معطا کے اندر جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یعنی موقوفن روایت ہے لیکن محدثین اس روایت کو مرفو کے درجے میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ جو باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں اس, اس میں جو بیان ہوئی ہیں وہ کوئی صحابی اپنے اشتہاد سے اپنی فکر سے نہیں کہہ سکتا تو اس میں جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچ ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ چیزیں کسی قوم میں ظاہر ہو جائے تو پھر انہیں اس کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ ما ماںر الغل حفیق اللہ القل حفیع الرعب جب کسی قوم کے اندر خیانت ظاہر ہوتی ہے اللہ القلامر تو پھر اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس پہ دشمن کا روپ ڈال دیتا ہے غیروں کا روپ اس پر آ جاتا ہے پھر وہ قوم اس انجام سے دوچار ہوتی ہے جب اس میں خیانت جیسا عمل آ جائے فرمایا کہ ولا فش ذنا جب, جب کسی قوم, دل قوم دل کے اندر بدکاری ذنا عام ہو جائے تو اللہ کثرح الموت تو اس قوم کے اندر اموات کثرت سے ہوگی اور جتنے بھی اس موقع پر سوچ کر اسباب تلاش کیے جاتے ہیں وہ سارے اسباب ناکام رہ جاتے ہیں جب اس کے حقیقی سبب کی طرف توجہ نہ کی جائے اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی روک تھام ہوگی برائی کی بدکاری کی روک تھام ہوگی تو فرمایا کہ پھر اس طرح کثرت سے اموات نہیں ہو اور آپ دیکھ لیجئے جس معاشرے کے اندر برائی کو عام کیا جائے برائی کو آسان کیا جائے اس معاشرے کے اندر جو حلال معاملات ہیں جو جائز معاملات ہیں نکاح کی صورت میں اس کو معاشرے میں مشکل بنا دیا جاتا آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے محت سین کرام نے بطور خاص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سی بخاری میں کتاب النکاح کو قائم کیا اور اتنی روایات لائے اس مسئلے پر کہ نکاح کو معاشرے کے اندر آسان ہونا چاہیے بلکہ آپ نے فرمایا کہ آئی سر نکاح ہے بارہ کا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر تکلفات کم ہو جس معاشرے کے اندر نکاح کرنا دشوار ہو مشکل ہو جو بھی ان کے اسباب ہیں اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گناہ آسان ہو جاؤ اور جب گناہ آسان ہو جائے گا تو اس کے پیداش میں اس کے نتیجے میں اموات کثرت سے ہوگی اچھے خاصے بندے کے بارے میں و گمان میں بھی نہیں تھا اچانک موت ہوگی فرماتے ہیں وبا نکاشا قوم و نلم اول میزان اور جو قوم کے اندر کمی کرتی ہے ایسا ایسا جرم سابتوں میں ایک امت کے اندر پایا گیا کہ وہ ماپ تول کے اندر کمی کرتی تھی اس کے باپ تول کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ دینک وہ جب وہ کسی سے کوئی چیز لیتے تو پوری باپ تول کر زیادہ لیتے اپنا حق لینے کی باری آئی تو پورا لیتے ویلا کالو ہوں جب کسی دوسرے کو ماپ تول کر دینے کی باری آئی تو یوگ سے رون اس میں کمی کرتے پھر کیا ہوا فرمایا کہ جو قوم اس گناہ میں ملوث ہو جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ قطع انہمر رسک وہ قوم کبھی بھی معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے اب اس کے اسباب تلاش کریں میٹنگ کے بیٹھیں بوٹ بیٹھ جائیں بڑے بڑے دانشور قوم کو اس سے نکالنے کی سوچیں لیکن سب ناک اس لیے کہ جو چیز آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا جرم یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے اس معاملے کو تو آپ نے معمولی سوچ لی اس کو تو آپ نے کوئی حیثیت نہیں دی فرمایا جو قوم اس طرح کی بدعنوانیوں کا شکار ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاشی طور پر عدم استحکام میں مبتلا کر دیتے وہ کبھی oh, بھی معاشی طور پر اوت نہیں بن سکتے چوتھے نمبر پر فرمایا کہ مما حق مقوم بغیر حق نہیں اللہ فشا فی ہے مدم جب کوئی قوم فیصلہ کرتی ہے جب کوئی قوم کسی کے معاملات کے اندر اس کا تصفیہ کرتی ہے بغیر حق بغیر حق کے شریر کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ ہے وما بغیر حقن حالانکہ اللہ تعالی نے جو اپنا نظام نافذ کیا اپنی شریعت نافذ کی تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ دالکت دین القیم اے پیغمبر یہ دین جو ہم نے آپ پر اتارا ہے یہ دین قیم ہے یہ دین ایسا ہے کہ اسے قائم کیجئے اسے نافذ کیجئے اس میں ہر قسم کے امن کی آفیت کی ضمانت انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سی بخاری کے اندر کتاب و کہ میں صحابی ہیں دونوں ہی ایمان والے ہیں ایک مسئلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحابی کی زمین پانی کے قریب ہے اور دوسرے کی زمین جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کی زمین کے بعد آپ سے مسئلہ پوچھا گیا آپ نے جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان کی زمین پانی سے قریب تھی فرمایا پہلے تم اپنی زمین کو سیراب کر کے پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو اس نے جب یہ بات سنی بعض لوگ کہتے ہیں وہ منافق تھا وہ فلا تھا نہیں سی بخاری کے اندر موجود ہے کتاب السلو میں یہ بدری سے تھا اس کے منہ سے یہ کلمات نکلے اس نے کہا اِن حکام عبن یہ تو آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے نا یہ الفاظ کہ جب یہ الفاظ کہے آپ نے فرمایا کہ زبیر تم ایسا کرو کہ اپنی زمین کو پانی پلاؤ اور اس کی منڈیر تک جو تمہاری حد بندی ہے اس کو اچھی طرح وہاں پانی روک کر پھر اس کو پانی دو یعنی حق یہ تھا زب پوری اپنی زمین کو سیراب کرے پھر تمہیں پانی میں اللہ نے اس موقع پر آیت نادل فرمائے فلا و ربے پیغمبر مجھے آپ کے رب ہونے کی کسف لا یؤمنون یہ اپنے ایمان کے دعوے میں کامل نہیں ہو سکتے حت حق کے کا فیما شجا ربائی نہ ہو جب تک یہ اپنے تمام تر اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں آپ کو فیصل نہ بنا لیں آپ کو جج نہ بنا لیں کیسا حاکم کیسا فیصل کیسا جج ایسا حاکم اور ایسا فیصل جس کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہ کیا جا سکتا یہاں پر بھی ہم کسی کو فیصل بناتے ہیں کسی کو جج بناتے ہیں پھر نہیں مانتے اس کی بات کو تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہاں آپ کو جج بنانے کے بعد آپ کو فیصل بنانے کے بعد آپ کو حکم بنانے کے بعد وہ اپنے معاملات کے اندر اپنے مشاجرات کے اندر فیما شجر ابینا ہو حتہ یو حق کے فیما شجر ابھی نہ ہوں اپنے آپس کے اختلاف میں معاملات میں آپ کو فیصل بنائے سما یجوفی انفس مہاراجا صرف اتنا نہیں کہ آپ کے پاس فیصلہ لے گئے آپ نے فیصلہ کر لیا آپ کے فیصلے کو مان لیا ظاہر طور پر خبول کر لیا فرمایا اس کے بعد اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی بھی محسوس نہ کریں معمولی سا لفظ بھی ایسا نہ نکالیں کہ جس سے آپ کے فیصلے پر کسی قسم کی کوئی آچ آئے وہ یوسلیم و اور اسے مکمل تسلیم کرے من و ان تسلیم کرے دنیا میں جتنے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ دوسرا فیصلہ کر رہے تھے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ غصے میں آئے حالانکہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی جج کوئی بھی حاکم کوئی بھی فیصلہ کرنے والا لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے وہ ہوا غدبان اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو اس لیے کہ غصے کے سبب سے وہ جائیداد حق سے ادھر ادھر ہو سکتا وہ انصاف کی راہ سے پلٹ سکتا ہے اس کے پائے استقام میں لچک آ سکتی ہے لیکن اس قاعدے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہے آپ حالت رضا میں بھی اگر فیصلہ کریں گے غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کریں گے نارمل حالات کے اندر بھی فیصلہ کریں گے آپ کے فیصلے کی وہی اہمیت ہے آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا آپ کے فیصلے کے سننے کے بعد کوئی اپنے دل میں ذرا سی خلش بھی محسوس نہ کرے تب وہ کامیاب آپ دیکھیے دو مسلمان ہیں دونوں عدالت کا رخ کرتے ہیں اور عدالت کا رخ کرتے ہیں اور اس کو فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کتاب و سنت سے نہیں ذرا سوچئے یہاں اس موقع پر جس نے اس طرف کا رخ کیا ہے اور جو اس فیصلے کو تسلیم کر کے آ گئے ہیں یہ بہرحال اس چیز کے ساتھ تو فیصلہ ہے نا جو اللہ نے نازل نہیں کی یہ مسئلہ مطلب سوچنے کا ہے کہ انسان شریعت کے معاملے میں اتنا بے باک نہ ہو جائے ممکن حد تک یہ کوشش کرے کہ اس کا اس سے واسطہ نہ پڑے بکاں حکم قوم بغیر حق جو قوم حق کے بغیر فیصلہ کرے گی اور حق کیا ہے حق اللہ کا قول ہے قوله الحق اللہ کا قول حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نازل کیا گیا اللہ نے حق کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فماد آباد الحق اللہ دلال حق کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں حق کے بعد جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے فرمایا کہ جو قوم اس طرح کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کتنے لوگوں کے معاملات اگر آپس کی بنیاد پر بھی تصویہ کرتے ہیں تب بھی کوئی مارکیٹ کا رول ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا کہیں کسی علاقے کے اندر کسی گاؤں کے اندر کوئی وڈیرا ہوگا لوگ اس سے فیصلہ کروائے گا. یہ سب انسان کی بربادی کی علامتیں ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سید بخاری میں کتاب العلم میں یہ روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا يقبض العلم من الناس اللہ تعالی اس علم کو لوگوں سے اس طرح نہیں نکال لے گا کہ ان کے سینے سے علم چلا جائے ایسا نہیں ہوگا اللہ اس علم کو اٹھا لے گا لیکن ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کسی کے سین میں قرآن موجود ہے صبح اٹھے گا تو وہ حافظ نہیں ہوگا کسی کے دن میں شریعت کا علم ہے اور وہ صبح اٹھے گا تو علم نہیں ہوگا ایسا نہیں ہاں ولاکن یق العلم بقبض العلماء اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لے گا علماء کی وفات کے ذریعے میں نے پچھلے دنوں کرونا کے تعلق سے دیکھا کہ بڑے بڑے جیت قسم کے علماء تقریباً تقریباً بائیس سے پچیس علماء بڑے بڑے قرار مشہور و معروف امام حرم کے استاد جیسے لوگ یعنی بڑے بڑا خلا ہوگی اللہ اس علماء کی وفات کے ذریعے سے علم کو اٹھا لے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا خدن سروسن جو حالا لوگ جو حالا کو اپنا امام بنائے اس سے فیصلہ کراتے کیوں یہ گاؤں کا بڑا ہے یہ چودھری ہے یہ وڈیرا ہے اس کی معاشرے کے اندر بڑی ریسپیکٹ ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس سے اس کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں。میں نے کہا نا کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو جائے تو پھر آدمی اس میں پہل نہ کرے کبھی کہیں ایسی جگہ پھنس جاتا ہے تو اس میں پہل نہیں کرنی چاہیے یہ معاملہ بہت حساس ہے اس مسئلے کو حساس سمجھنا چاہیے فرمایا لوگ جو جوہلا کو اپنا امام بنائیں گے اپنا سردار بنائیں گے فصو پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے ف آفتا ہوں بغیر علم وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے مسئلہ بتائیں گے اس طرح کر لوگ ہم نے یوں سنا ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں یوں بتایا ہے ایسی ایسی آپ مثالے سنیں گے ایسے لوگوں سے گوٹکی کے اندر کوئی پیر تھا جن دنوں عورت کی حکمرانی پر بحث ہو رہی تھی تو لوگوں نے اس سے پوچھا بیر صاحب عورت حکمران بن سکتی ہے تو ان کا جماعت کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت سے تھا چلنے لگے بالکل بن سکتی کسی نے ان کو بتایا کہ بخاری میں تو حدیث ہے چلنے لگے دیکھیں اس کے اندر جو واقعہ ہے نا اس میں جو عورت حکمران بنی تھی نا وہ غیر مسلم تھی مسلمان ہو تو بن سکتی غیر مسلم ہو تو نہیں بن سکتی پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ بخاری کی وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اب لوگوں کو کیا پتا ہے کہ روایت کے ذوف کے اسباب کیا ہیں بخاری میں کوئی ضعیف حدیث بھی ہے کیا کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے ضعیف ہے کہنے لگے اس حدیث کا ایک راوی ہے اس کا نام ہے ابھی بکرا اور وہ ضعیف ہے اب وہ بکرا حدیث کے راوی نہیں ہے صحابی رسول ہے یہ حالت ہے لوگوں کی جہالت کا اور وہ لوگوں کے اندر بہت معذت شخصیت بناؤ علم کا عالم یہ فرمایا لوگ جو کو اپنا سردار بنائیں گے اپنا امام بنائیں گے فصو پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے ففتاؤں بغیر علم پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا ذلو فل وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے یہ یاد رکھیے جب, جب کسی ایسے شخص سے مسئلہ پوچھا جائے جس کو مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ خود تو گمراہ ہے اب اگر وہ مسئلہ بتانے کی جسارت کرتا ہے اپنی اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے اپنے وقار کو بچانے کے لیے اپنی لوگوں کے اندر جو اس کی ایک دھاگ بیٹھی ہوئی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو الو وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے با مالک رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخر میں افسوس کرتے رہے اور یہ بات دہراتے رہے کئی مرتبہ کہا ایک دفعہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھ سے چالیس مسائل پوچھے تھے میں نے چھتیس مسائل کے جواب صحیح دیے مجھ سے چار के کے اندر غلطی ہوئی पूछा نے پوچھا کہ چھتیس مسائل تو صحیح ہے اور چار میں آپ سے غلطی ہو گئی کہنے لگے ہاں چھتیس مسائل کے موقع پر جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا لا ادری مجھے نہیں مارو میں نہیں جانتا آنے والے نے کہا میں اسپین سے آیا ہوں آپ کو کتنا لمبا سفر ہے آنے اور جانے کا سفر تقریباً سال لگ جاتا اس وقت میں اسپین کے لوگوں کو یہ بتا کر آیا ہوں کہ میں امام مالک کے پاس جا رہا ہوں جس سے بڑا اس وقت مالک سے بڑا مدینہ میں کوئی عالم نہیں ان کی علمی منزلت کا عالم یہ تھا کہ لیش بن سات ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا وہ بھی اپنے دور کے فقیہ تھے اس وقت تو وہ بڑی حاجری سے کہتے ہیں کیف افتی وہ مالک ان فلم میں کیسے فتو دوں مدینہ کے اندر مالک موجود کیسے بتاؤ بعد ایسے لوگ گزرے ہیں جناب ابن عباس اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں صحابی ہیں ہبر الما ہیں مواسم حج میں ان سے کوئی مسئلہ پوچھا کہ کے موقع پر لوگوں نے دیکھا کہ ابن عباس آئے ہیں تو جم گٹھا لگ گیا مسائل شروع ہوئے ابن عباس کی نظر عطا پر پڑی اپنے شاگرد پر بن بنبی رباح پر تو امام عطا سے کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارے اندر تو وفیق عطا تمہارے اندر تو عطا موجود ہے مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو اعتراف تھا کہ عطا کو اللہ نے بڑا علم دیا اہل علم کا اہل علم کی طرف رہنمائی کرنا اپنے سے کسی اور اہل علم کی طرف بھیجنا یہ علم کی شان ہے جہاں اپنی مرضی سے ڈسوگلے لگانا یہ کوئی علم کی شان اور خدمت نہیں ہے اور یہ بیماری موت معذرت کے ساتھ آپ کے اندر بھی بڑی اتمام کے ساتھ ماشاءاللہ پائی جائے کہ ایک شخص نماز کے بعد امام صاحب سے پوچھ رہا ہو اور دوسرا مختدی جو مختدی ہے کہہ رہا ہے شیخ صاحب میرے خیال میں یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے یہ ہے بیماری ہے یعنی ہم اس مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتے مسئلہ تو یو ہی ہے بلکہ مسئلہ اس کو بتا کر پھر کہتے ہیں آپ امام صاحب سے پوچھ لو یہ حال ہے ہمارا کتنے ہم دلیر ہیں اتنے ہم اس مسئلے کے اندر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ تو ابھی عالم نہیں ہے پھر تو پتہ نہیں ان کا مستبی کیا ہوتا ان کا یعنی ان کی پھر سوچ کا ذاویہ کیا ہوتا علم ان چیزوں کا نام نہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے چھتیس سوال کے جواب صحیح دیے میں نے کہا تھا لا ادری مجھے نہیں معلوم اس نے کہا میں اتنی دور سے آیا ان کو کیا جواب دوں کہا ان سے کہنا کہ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کیا بات لا ادری کہنا حدیث میں آتا یہ بھی علم ہے یہ کیسا علم ہے یہ اس لیے علم ہے کہ جب میں نے کہا مجھے نہیں پتا تو پوچھنے والا آپ کسی اور عالم کے پاس جائے گا اور اس سے پوچھے گا اور اسے صحیح بات پتا چل جائے گا اس کو کہتے ہیں مفزی الم یہ علم کی طرف پہنچانے والی چیز ہے یہ جملہ اور اگر ایسے موقع پر اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیا تو پھر خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کر فرمایا جو قوم اس حق کے بغیر فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے اندر خون ریزی بہت ہو قتل و غارت گری بہت ہوگی اور آخری بات فرمائی وماخاتار قوم و جب, جب کوئی قوم وعدے کی پاسداری نہیں کرتی جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک وعدہ کیا گیا ایک تحریک چلی لوگوں نے بڑی قربانیاں دی اس بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اسی برس ہو گئے اب تک لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہ ہو سکوں اب بڑی تعویلیں ہو رہی ہیں فرمائے جو قوم آحد شکنی کرتی ہے اللہ صلاح ملادوم اللہ اس قوم پر اس کے بدترین دشمن کو مسلط کر دیتا اب دیکھ لیجئے اس اثر کی روشنی کے اندر جائزہ لیجئے دیکھیے غور کیجئے کہ اگر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے اسباب بھی سامنے ہیں اللہ رب العزت صحیح معنی کے اندر ان پر غور کرنے کی توفیق آ فرمائے اور اپنے اصلاح کی توفیق آ فرمائے اقول قولی و, قول و اللہ علیہ